کوئی نئی بھی ہوتے اکثر کی عادت یہی ہے شرارت شروع کر دیتے ہیں انہیں یعنی خدا کو تمنے کے وقت یاد اور جب چکھاتے ہیں انسان کو رحمت با انسانوں کو رحمت با تکلیف کے کہ پہنچی ان کو اچانک واسطے ان کے شرارت ہوتی ہے باکر کا من شرارت ہوتی ہے ہماری عیدوں کے بارے میں قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں نہیں مانتے آپوں کو فرما دیجئے جواب شوا تم شرارتیں کر دو اللہ تعالیٰ تمہاری شرارتوں پہ جلدی تمہیں سزا دیں گے اسرو بکرا آپ فرما دیجئے اللہ تعالی جلدی سزا دیں گے تمہاری شرارتوں پہ اسراؤ کا من وہ جلدی سزا دینے والے تمہاری شرارتوں کے اوپر بے شک ہمارے کافی لکھ رہے ہیں اس چیز کو جو تم شرارتیں کر رہے ہو اس نے کہا تھا سکندر مرزا نے سکندر مرزا ایک جنرل آیا تھا تمہارے پاکستان میں نے یہ اس وقت آیا تھا جب ہم جیل میں تھے سنکرپن اس دور کی بات ہے بڑی مذاقیں کرتا تھا اسلام پہ علماء پہ کہتا تھا میرا دل چاہتا ہے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بچلہ کے بھارت روانہ کر دوں ہم مولوی گرج رہے ہیں وہ لوہے کی کشتی میں بیٹھ کے لندن پہنچ گیا اور لوہے کی کشتی یہی ہوائی جا کہاں پہنچ گیا لندن پہنچ گیا ایک ہوٹل کے اوپر منیجر بن گیا نوکری پاکستان کا صدر کیا کری نوکری کر دی.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 لیکن آج کل کا مشرق بڑا بڑا ہوا ہے یہ کیا کہتا ہے بردا بے بلا اد کشتی مدد پن یا الدین کشتی گردا میں کشتی آ گئی ہے مدد پن یا مین الدین چشت بھی پکا رہا ہے وہی وہ ذات ہے جو سیر کراتا ہے تم کو خشکی اور تری کے اندر یہاں تک جب ہوتے تم کشتیوں کے اندر یہاں فلک جمع ہے اور جاری ہوتی ہیں کشتی ان کے ساتھ ہوا موافق کے ساتھ ہوا بھی ٹھیک ٹھاک موافق آ گئی اور خوش ہو جاتے ہیں ساتھ کشتوں کے اچانک آ جاتی ہے ان کے پاس ہوا تند اندھیری کاغی جیت ہوا کا طوفان آ گیا اور آ جاتی ہیں ان کے پاس موجیں حج جات ہر جانے سے اور گمان کرتے ہیں کہ اب وہ گھیرے گئے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 اچانک وہ شرارتیں کرتے ہیں کس کے اندر زمین کے اندر نہ شرارت وہی کیا شرک شروع کر دیا ایک دوسرے کو کہ ہمارا پیر تھا ہو سبز کپڑوں والا کندھا دیا بار کر دیا جنا انجام آج سکنی یہ کشتوں میں جو وعدہ کیا تھا اس سے تم پھر گئے اس کا انجام سن لو انجام باد لوگوں سوائے اس کے نہیں شرارت تمہاری یہ وبال ہے تمہاری جانوں پہ مطال حیات دنیا یہ دنیاوی اسباب کا نبا حاصل کر لو دنیاوی اسباب کا نبا حاصل کر لو چند دن پھر ہماری طرح لوٹنا ہے تمہارا خبر دیں گے ہم تم کا ملوں ادھر تھا نا مطال حیات دنیا کہ دنیا کا اسباب اس کا نبا حاصل کر لو اب بتاتے ہیں کہ دنیا کا نبا دینی ہے یا پانی ہے آپ کیا بتاتے ہیں جہاں ہم نے کہا دنیا کا نپا حاصل کر لو یہ بتا دنیا پانی ہے چند روزہ ہے انما مسلح حیات دنیا بے سب دنیا بے سب دنیا کا بیان فرمایا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 ہاں بالکل سیجری ہوئی مزین اور لوگ خوش ہوتے ہیں زمیندار کہ ہماری زمین مزین ہے جانوروں کے خاص بھی ہیں ہمارا اناج بھی ہے اور یک دم آفات آج ہے زمین پہ سارے سبزی اور اناج کیا ہو جائیں تب ہو جائیں تو یہ آپ کے سامنے چند روزہ بہار تھی یا باقی چیز تھی جیسے یہ چند روزہ بہار آپ نے دیکھی دنیا کی مثال بھی ایسے یا میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں ایک زمانے کے اندر دہلی کے اندر دکھائی جاتی تھی سین کلن اور اس وقت تقریباً سو روپیہ اس دور کے اندر اس کی تھی لیکن دیکھتے تھے راجے مہاراجے نواب بادشاہ وہ دیکھتے تھے وہ کیا تھی جب بیٹھ جاتے نا ہال کے اندر تو مس مریضم ایک ہے جادو کا قسم ان کی آنکھوں پہ مس مریضم کر دیا جاتا ایسے معلوم ہوتا ہر آدمی کا بنا ہوا ہے بادشاہ نواب آگے کیا ہے بہت بھاگ رہی ہے ایسے ایسے آدر چلا رہا ہے پھر جو نواب ہوتے تھے بادشاہ وہ فلم ختم ہونے کے بعد چلے جادو تو پھر بھی نواب ایک دیہاتی آدمی کو شوق ہوا کہ میں بھی فلم دیکھوں سو روپیہ کہیں پہ ادھار لیا یا کیا وہ جو باہر نکلا پاگل بن گیا وہ کہی میری پہنچ گی, میری سلطنت وہ پاگل بن گیا یا نہیں حالانکہ یہ جی کہ نواب سے خود کو دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ایک لحظے کے لیے وہ نواب بنا تھا اس کے بعد کیا ستم پاگل بن گیا یہی سمجھو کہ دنیا یہی پاگل بن ہے ہاں آہ. یہ آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی ہے دنیا خوش تمہاری اکل کو چھین لیتی ہے دل کو چھین لیتی دیکھو یہ جی بے سب ہے دنیا یقینی بات ہے کہ مثال دنیاوی زندگی کی نصر بانی کے کہ اتارا ہم نے اس کو کیسے آسمان کی طرف سے پاک تالا تھا بس گنجان ہو کر نکلا پاک تالا تو منا اس سبزہ کھاٹا گنجان گنجان ہو کر نکلا اس سے سبب سبزہ زمین کا اس سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور یہاں تک جب لے لیا زمین نے اپنی رونق روانہ رونق اور مزین ہو گئی اور گمان کیا ان کے حال زمین کے حال کون ہوتے ہیں کہ زمیندار کسان کہ تاکہ وہ قادر ہیں ان کے اوپر یہ نباتات ہمیں کام آئیں گے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 کہ جب یہ دنیا جو ہے دار دارالفنا ہے تو ہم کس چیز کو طلب کریں تو آسان جواب ہے دار الفنا کو نہ طلب کرو کس کو کرو دار الفقا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اسی دار البقاع کی دعوت دیتے ہیں صراط مستقین پہ چلو دار البقاع مل جائے گا بحث مل جائے گا بل یا دھو ترغیب اللہ دعوت دیتے ہیں طرف دار السلام کے وہ بیشت ہے اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی کیونکہ بحث کس کے ذریعے ملتی ہے صراط مستقیم کے ذریعے دنیا میں چلو اس پہ بحث مل جائے گی دل لذین آسن حسنا انجام محتدین یہ پہلے تھا نا کہ اللہ ہدایت دیتے ہیں تو اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کیا کہتے ہیں محتدی ہدایت پانے والا انجام محتدین واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے المصوبت الحسنہ ہسنا سے پہلے کا مقدر ہے المسوبت الحسنہ بدلہ ہے اچھا یعنی بحث ہنسنا سے پہلے کا مقدر ہے المسبت الحسنہ بدلہ ہے اچھا یعنی بہشت یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ بعض مول صاحب جلدی سے مانا غلط کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سنو جو ہے فیل فیل ہے اور الحسنہ اس کا بنا دیتے ہیں مبوب. ہاں کیا انہیں لیٹ کی کو حالانکہ یہ غلط ہے للہنا آپ سنو خبر مقدم ہے الحسلہ ماتو پلے واہ زیادت ماتو ماتو مادو مل کے مبتدا موقع ہے یہ غور کرنا اس کا امانسو واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک کام کیے المسوبہ حوصلہ بدلہ ہے کیا اچھا وہ کیا ہے بدلا اچھا بحث و زیادہ اور بحث سے بھی ایک زائد چیز ملے گی جو بحث سے بھی اونچی ہوگی وہ کیا ہے دیدار خدا بندی ولا یارح اور نہ ڈھانکے گی ان کے منہ کو سیاہی نہ ذلت یہی ہوں گے ساد جنت ہمیں کریں گے ولدین کا سب وہ انجام کس کا تھا جی محتدین کا اب انجام ہے غیر محتدین کا جو ہدایت پہ نہیں ہیں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 رات تاریخ کا منا پہلے کر رہا ہوں ٹکڑوں کا مانا بعد میں کر رہا ہوں بہاورہ مانا گویا کہ پہنائے گئے منہ ہو کے اس کے ساتھ پہنائے گئے تاریخ رات کے ٹکڑوں سے پہنائے گئے ایک ان جو ہے نا یہ مقل سانی بن رہا ہے اوشیت کا اور مزرمن کو حال بناؤ کیسے لہر سے بورا درالے کندھیر کے الاب انار بومنا شروع تخویف و خروی جیس دن اکٹھا کریں سب کو پھر کہیں گے ہم واسطے مشرقین کے الزم و مکان وہ ٹھہر جاؤ مارکا مشرق ہو اپنی جگہ ٹھہر جاؤ الزم و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 تو پیر مرید دونوں خوش ہوتے ہیں پیر کہتا ہے مرید تو ایسے ہاتھ مارتا ہے زامن تو میرا دل خوش کیا میں زامن کس کا زامن بحسٹ کا کیا کیاسٹ کا میں جام کا تجھے جب ہوتا دیں گے اس وقت زامن بننا ہی چاہتا ہے نا تو بھی تو پوچھ رہے گا بھائی ماں اور زامن بنا دکھا ادھر تو یاری ہے وہاں یاری ہوگی یا بیزاری ہوگی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کھٹواش تو پیسے لے جاتا تو اب ضامع کیوں نہیں بنتا ہم کہیں گے خیر جاؤے تم بھی اور تمہارے سرکا بھی بس اللہ بہن ہوں بس پھوٹ ڈال دیں گے درمیان ان کے ایک دوسرے کے درمیان کا ہوگی اور کہیں گے ان کی سرکا او جن کو پوچھتے تھے ما کم تم, تم نہ تھے تم خاص ہماری پوجا کرتے اے شیطان کے تم پجاری تھے ہمارے نہیں تھے پس کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان کن نہ ان محفوظ میں مشکلا بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ کیا پھر ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا باز جاؤ چاہے وہ نیک پیر ہوں گے چاہے کیا ہوں گے بد پیر ہوں گے سارے بیزار ہو جائیں گے کر تب لو کلو نفسن اب رو بمن تالا یہ ضرور لکھو یہاں ازمائش کا معنی نہیں ہے کیس کا معنی ہے تب رو بمن تالا مو وہاں جان لے گا ہر نفس اپنے ان امال کو جن کو آگے بھیجا اور لوٹائے جائیں گے طرف اللہ کے جو کہ ان کا مالک ہے سچا اور گم ہو جائیں بھی ان سے وہ باتیں جن کو وہ بڑھتے تھے کہ پیر ہمارے گا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 تو کافر کا کہیں گے اللہ سید کہما دیجیے کا پسمی بچے تم شرک سے اس کو بھی مانتے ہو پھر بھی شرک کرتے ہو فضال اللہ اور اب ثمرائے دلیل یہی اللہ ہے جو تمہارا مالک خالق مدبر ہے یہی اللہ رب تمہارا سچا تو ماضا بادل حقی اللہ ماذا بمنے لسا ہے لکی کے معنی میں پس نہیں بعض حق کے مگر کیا گمراہ شرک تو گمراہی گم ہی آئے پس تو پھیرے جاتے ہو تم قد رب کا تسلی میرے حضرت کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنی تبلیغ مکمل کرتے رہیں باقی جو مانتا ہے مانے گا جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے وہ نہیں مانے گے اور ان کے دل میں بے نوار لگتی ہے جو قرآن حدیث پہ علماء آپ اعتراض کرتے ہیں کیا یہ کیا کریں جو گناہ ہوگا وہ ہدایت پہ آئے گا گستاخ جو ہوگا نا اس کو عام طور ہدایت نصیب نہیں ہوگی گناگار ہو جاتے گستاخ ہونی ہوگی اسی طرح سابت ہوگی بات رب تیرے کے اوپر کے اس کے کامل فاسکوں کے کہ ان حملہ میں وہ بات یہی ہے کہ تاکہ وہ ایمان نہیں لائیں کل حل من قوم طریق المناظرہ بالمشرقین طریق المناظرہ بالمشرقین مشرقوں کے ساتھ مناظرہ کا طریقہ آپ فرما دیجئے کیا ہے کوئی تمہارے شرکا میں سے جو ابتدا کرے پیدائش تھی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 جو ہدایت طرف حق کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی سباہ کی جائے ام اللہ یادی میں کہا تھا شاید. یا صدیح. یا وہ شاخ جو خود ہی ہدایت نہیں پاتا اے بہت ہدایت پاتے ہیں ادھر ادھر چل سکتے ہیں یا وہ شاہ جو خود ہی ہدایت نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے سمال تم بس کیا ہے واسطے تمہارے کیسے فیصلہ کرتے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 بھائی قرآن و حدیث ہے نا ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث پہ ہے اور مشرقین کے عقائد جو ہے وہ زن پہ ہیں. کیا؟ ہی کہتے ہیں, دوڑے, ٹپے ہی کہتے ہیں جیسے پہلے میں نے عز کیا تھا کہتے ہیں پیر شاید جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی کھو ماری کتی زندہ ہو گئی جو گوئے وہاں بھی نہیں مانتے کتی زندہ ہوگی جو زن کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں عقائد کی میرا ایک شیر ہے نا میں نے سنایا تھا نصوص قطعی پیشے حدیث نبوی تو نا نصوص قطعی کے مقابلے حدیث نبوی کے بعد تمہاری زنی بات کام نہیں آئے گی یہ میں نے ایک مناظرہ کیا تھا بہت کے ساتھ اور پھر مناظرہ روحی داس فارسی میں میں نے کہی تھی کہ نہ شکتی اور حدیث کے مقابلے میں تمہاری ضنی بات نہیں تھا قرآن بھی یہ کہتا ہے ہم نے مناظرہ بہت کیے جوانی کے دراب نہیں کرتا اب میرا ملازم خدیثوں کے ساتھ آتا ہے ہاں امریکہ برطانیہ بدواس کتوں کے ساتھ سنجے جیتا ان کو ڈنڈے مارواجو اور نئی تباہ کرتے اکثر ان کے مگر کس کی ضانتی بے شک زن نہیں کار آماد ہوتا لاجوگنی کا من نہیں کار آمد ہوتا کام نہیں دیتا زن نہیں کار آمد ہوتا مقابلے حق کے کچھ بھی بے شک اللہ جاننے والا ساتھ اسے کرتے ہیں مکان حاضر قرآن شداقت قرآن مشرق کہتے تھے کہ محمد اپنی طرف سے قرآن بنا لاتا ہے اپنی طرف سے نہیں اللہ اللہ کی رہی ہے مصدق لیکن یہ تصدیق کرنے والے قرآن ان کتابوں کی جو اس کے آگے تفصیل تفصیل مفسل اور تفصیل کرنے والا ہے کی کتاب کا منعقد لکھنا ہے ادھر آکام ایک کتاب کا نا پہلی کتاب ہے نا پہلی کتابوں کا مصدے ہے اور آکام کا کیا ہے مفصل ہے تفصیل کرنے والے احکام آدمی نہیں کوئی شاک اس قرآن کے اندر کائن رب العالمین یہ ہونے والا ہے رب العالمین جب سدا کہ قرآن آگئی نا تب قرآن کے بارے میں مشرقی کا شکوا ہے ہم یہ کون شکوا قرآن سچی کتاب ہے لیکن مشرقہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا خود کھڑا فرمایا اگر محمد کریم نے کھڑا ہے تو تم ایک چھوٹی صورت اس کے مقابلے میں بنا لاؤ بھائی اس کی پہلے تاخیر گزر چکی ہے نا پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا پھر دس سورتوں کا پھر ایک چھوٹی سورت کا پھر ایک جملے کا مصر شکوہ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھاڑ لیا قرآن کو کل جواب شکوہ لو ایک چھوٹی سورت اس جیسی اور پکارو جن کو پکار سکتے ہو سوائے اللہ کے گھر تم سچے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 بھائی آپ لوگ حلوے کو کھائیں تو کہیں گے میٹھا ہے لیکن سفر والا کھائے وہ کیا ہے تو اس کے اندر بیماری ہے ورنہ حلوا تو میٹھا ہے میرے خیال ہے آپ کے منہ میں پانی آ ہوگا کہ شاید شام کو حلوا ملے گا بلی کو کھا چنے دا ہاں بلی کو چلی تو کہاں پہنچ گئے جی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 کہ قرآن کتنی سچی کتاب ہے قرآن کی محبت دل میں بیٹھے گی باہر ہی بہار ایسے ہے یا نہیں اب جو آئے ہی نہیں قرآن سننے کے لیے نہ آئے آئے دیکھے پڑھے میں کانپور پڑھاتا تھا ایک وکیل میرے پاس پڑھتا تھا اور دوسرے وکیل کو لے آئے زبردستی بھائی تو پانچ منٹ میں قرآن سنو آیا جی پتلون پہنے وغیرہ اور نہ دیکھ رہا تھا اور پانچ منٹ کی وجہ گھنٹہ پورا سنتا رہا اور بعد میں اس کو کہا اس نے وہ کہا ہم تو ہی چوپے تھے یہ قرآن ولہ کی کتاب ہے。ہے, ہے بڑا پیار ہے بڑی برکتیں ہیں بڑا مزہ آیا قرآن سن وہ خود تسلیم کرنے لگا اب جو آیا نہیں جو اس میں کیا علاج ہے دیکھو جی بال یہ زاجر کس پہ ہے اب غور پر اس کے معنی کا بلکہ جٹلا یا انہوں نے ایسی چیز ہو کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے ساتھ علم اس کے قرآن کے علم کے ساتھ احاطہ کیا انہوں نے جانتے ہی نہیں اچھا جی بلبا یا تو ہنتا وی سبب بے فکری اس کے نیچے لے کو سبب بے فکری یہ بے فکر ہو کے کیوں جٹھا رہے ہیں اس لیے جٹھا رہے ہیں جٹھلا رہے ہیں کہ جوتا نہیں لگا رہے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے नहीं دو جوتے لگ جائیں دماغ जाए درست ہو جائے जाए اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں मैं اور رحیم ہوں کیا میں کیا ہوں رحمان رحیم اللہ مہربان ہے موحلت دیتے کیا جو نہیں مانتے ان کو کیا دیتے ہیں محلت دیتے ہیں اس لیے فرمائے میں موہلت دے رہا ہوں اس لیے بے فکر ہو کے قرآن کو کیا جٹلا رہے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 وہ ہم ایسے کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں ہے مہربان ہے بولا دے رہی دیکھو جی بے فکری کا کہ ولما یاد ان تعویل اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام اس کی تقزیب کا یہ معنی ضرور لکھو تاویل کا مانا کیا انجام اس کی تقریب کا بطلا انجام نہ اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس انجام اس کی تقریب کا اگر وہ انجام دیکھ لیتے تو دماغ درست ہو جاتا یا نا ہاں بالکل ٹھیک ہو جاتا آگے حضور کو تسلی دی گئی کزال کا کلز بلین تسلی رکیے آئے میرے محبوب آپ غمگیر نہ ہوں سمجھے جی الکوفلو مل رہا واحدہ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اسی طرح جٹ تھا ان لوگ انہیں دین ان سے پہلے تھے اور دے کیسے تھا انجام ظالمین نیند کا شہید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 ڈبلو ڈبلو ڈبلو لقد شہید اسلام ڈاٹ کام